الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السيد الأولينا والآخيين وعلى آله وأصحابه المعين أما بعدها أعوذ بالله من الشيطاء الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أم كنتم شهداء فإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آباد وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون سام منا موثی وشن دل موسم آ رہا سیری نا محنت سے نا محنت مارلی کو چلی وسلم لوگ سنیا سیلی نام محمد والا تعلی محمد وسلم آل اریک اللہ على دینا محمد محمد مدرس اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کا بڑے اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے حضرت آپ علیہ صلاحی و کی یہ خصوصیت ہے وہ خود بھی پیغمبر ہیں پیغمبر کے باپ ہیں پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے پوتے ہیں پورا گھرانہ نبوت کا رہا ہے آپ کے صاحبزادے ہیں سلینا یوسف آئی اس طرح جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پرانے پانچ میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے سوریہ یوسف آپ کے والد ہیں حضرت اسحاق آنے اس طرح آپ کے تایا ہیں حضرت اسمانی علیہ السلام اور آپ کے دادا ہیں حضرت عبرانی آنے اسلات حضرت آپ کو علیہ انصلاد اسلام کا نفع نہیں اسلامی اسی لیے آپ کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی پرانے پاک میں پوری صورت حالی فرمائی ہے سورج بنی اسرائیل حضرت آپ کو بنی اس طرح تو کی نسل ہے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بہوس فرمائے حضرت موساں حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون حضرت داعود حضرت سلیمان حضرت سکریہ حضرت یا حضرت یو شاہ ن یہ وہ چند نام ہیں جو ہم کو اور آپ کو معلوم ورنہ حقیقت یہ کہ ہزاروں دیا کرام علی سلاد السلام محروس ہوئے حضرت آب علی اسلات کے خاندان میں آپ کی اولاد میں آپ کی نسلوں سیدنا نا یا تو علیہ الصلاۃ السلام ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام تھا کا لیکن پھر اللہ تعالی نے اپنے تکمیلی فیصلوں سے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کے ساحزات سلام جس جسے کو حکمران ہے بظاہر تو یہ واقعہ ابتداء میں خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا لیکن اللہ کے فیصلے میں کچھ ایسے ہی الگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے حضرت یوں کریں سنا کو کہ پورے گھرانے کو مصر پہنچانا چاہتے اس لیے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلط والل کے بھائیوں کے دلوں میں حضرت یوسف کی طرف سے حسر پیدا ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی کی طرف ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام السلام کے یہ سارے بھائی جاہر نہیں تھے اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بڑے علماء تھے یہ سارے بھائی جن کو استاد ملے تھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلات واللام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اللہ کا نیم سکھایا اللہ کا اتارا ہوا علم دکھایا لیکن اللہ تعالی یہ نمونہ دکھانا چاہتے تھے کہ صرف پڑھ لکھ لینا چاہتی نہیں ہے اگر تمہارے اندر طلب نہ نہیں ہوئی ادب نہ نہیں آیا تم نے اپنے بڑوں کا احترام یہ کتاب نیچے سے اٹھا دو اس طرح مت رکھو اگر تم نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا نہیں سیکھا ان سے تم ان کو مسلظم نہیں ہوا کہ علم سے نفع نہیں ہوگا آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلاط والسلام کے بھائیوں کو اپنے والد کے مقامی کیا خیال آیا حضرت یاقو عصلاط والسلام تو, تو اللہ کے نبی تھے نا ہر بات کی خواہش ہو ہے کہ میرا بیٹا میرا وانس بنے سیدنا ذکریہ علیہ گئی چلا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بیٹا نہیں دیا دی. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بیٹا دے دی دیا تاکہ وہ میرے علوم کا وارث بنیں یہی سنی وہ یہی سنی علی عقوب میرا وارث بنے اولاد یعقوب کا وارث بنے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلط وسلام کی نسل میں اب تک جتنے انبیاء کرام علیہ وسلط وسلام محبوس ہوئے ان سب کے علوم و معرف کا والد بنے ایک ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے تاکہ میرے دوا خانے میں تالا نہ لگے ایک تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تاجر بنے ایک کسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بہت کامیاب کسان بنے تاکہ گھر کا کاروبار جاری رہے کھیتی باڑی کو کوئی دیکھنے والا ہو ایک عالم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے داری کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دادی بنے اس کے ذریعے اللہ کے لاکھوں بندے اللہ سے جڑے حضرت جی آپ کو بھائی السلام وسلام کی یہ تمنا تھی کہ میرا کوئی بیٹا اللہ کا نبی بنے علوم حکومت کا مارش اور امین بنے حضرت آپ کو میرے یہ سلام تو السلام کو صاف نظر آ رہا تھا میرے بیٹے نیم ہیں دیندار ہیں متفقی ہیں لیکن ان میں سے کسی میں نبوت کے آثار نظر نہیں آتے ایسا نہیں لگتا کہ ان میں سے کسی کو الگ تعالیٰ میں نبوت کا والد بنائیں گے علوم نموت کا حامل بنائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا آتا فرمایا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا تو شروع سے ہی انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید میرا یہ بیٹا میرے نبوی علوم کا مارث بنے گا میرے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نبوت آتا فرمائے گے تو فری طور پر اضرتیں آپ کو آئی حصہ السلام کی طور جو عربتیں یوزو آئی حسرات اور سلام کی طرف زیادہ ہو علم اور تربیت کا تقادر یہ تھا کہ بچے یہ سمجھتے کہ ہمارے والد کوئی عام سے انسان نہیں ہے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس لیے اگر ان کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے کوئی جات نہیں کر رہے ہم کو گھر سے نہیں نکال رہے ہم کو جھڑک نہیں رہے ہم ہم کو نظر انداز نہیں کر رہے لیکن اگر ان کی توجہ یوسو کی طرف زیادہ ہے تو کوئی بات ہوگی کوئی وجہ ہوگی اللہ تعالی نے کوئی خاص کو بھی ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو دی ہوگی ہوئی کہ اللہ ہی واللہ بل فضل العظیم یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اللہ بڑے فضل والے اگر اتنا سمجھ لیتے تو بڑی حصیبت سے بچ جاتا ان کے بعد آدر سے آپ ان کے استاد بھی تھے ان کے معلم میں مربی بھی تھے ان کے مرشد و ان کے مرکی بھی تھے انہیں پتا تھا کہ ہمارے ابا صرف ابا نہیں اللہ کے نبی ہیں پڑھے لکھے ہونے ہو کے باوجود ان کو اپنے والد پر اعتماد نہیں ہوا انہوں نے سمجھا کہ ہمارے والد نا کر رہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ان بڑا نارا لسی برا ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں کچھ بھٹک گئے ہیں کچھ دماغ چل گیا ہے پھر کیا ہوا پھر کیاھے لکھے ہونے کے باوجود شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن اس زمانے کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی گمراہی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ان کو اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں ہوتا یا بڑوں پر اعتماد ان کے دل و دماغ سے نکالا جاتا ہے اور پھر کیسی کیسے تماشے ہوتے ہیں کیسی کیسی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر کیسی کیسی ذلتوں کا اور رسوائیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ سب کی حفاظت والا ان کو سے مالک پر اعتماد نہیں تھا پیغمبر پر اعتماد نہ ہو تو ایمان کہاں بچے گا اور ان لوگوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے جب یوسف نہیں رہیں گے تو پھر اب ہماری طرف وہ توجہ ہوں گے ہمارے سما کوئی نہیں ہوگا جیسی توجہ پہلے ہمیں ملتی تھی ویسی اب بھی نہیں گی پہلے بہت توجہ تھی والد کی اس امید میں کہ شاید ان میں سے کوئی میری نبیوی علوم کا وارث بنے لیکن ان میں جو بڑے تھے ان بھائیوں میں بھائی سب ایک عمر کے تو نہیں ہوتے نا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مقصد یہ ہے کہ یوسف ابا کی نگاہوں کے سامنے نہ رہیں تاکہ ہم کو پہلی جیسی محبت اور توجہ ملے اس کے لیے قتل کرنا کیا ضروری ہے کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں کہ یوسف کہیں اور چلے جائے وہ بھی اپنی زندگی جی لے ہمارا بھی کام بن جائے تو مشورہ ہوا کہ جنگل میں کنواں ہے جہاں عام طور سے مسافروں کا آنا جانا ہوتا ہے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اس کنویں میں یوسف کو ڈال دیتے ہیں کوئی تجارتی قافلہ آئے گا پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالے گا اسے ہمارا بھائی مل جائے گا مقابلہ بھی کچھ ہو جائے گا لے کر جائے گا کہیں بیچ لے گا غلامی کی زندگی صحیح لیکن یوسف اپنی زندگی گزار لیں گے ہمیں یوسف کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں پڑے گا ہم یوسف کے قتل کے بجرگ نہیں ہوں گے اور یہاں ہمارا کام بن جائے گا آپ وہاں سے کہ دیں گے کہ یوسف کو ڈرلے نکالیا لیا یہی کیا ان لوگوں نے اور یہ اللہ کی مسلحت تھی اس طرح اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنام نامی چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا کر مصر میں وزیر اعظم کے گھر پہنچانا چاہتے درمیان میں مختلف مراحل آئے اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام بہت متر کے وزیر اعظم بن گئے اور بادشاہ کو حضرت یوسف پر اتنا اعتماد ہوا اور عوام کے دلوں کو حضرت یوسف علیہ السلات والسلام نے اس طرح جیت لیا کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد سب نے متفقہ طور پر حضرت یوسف علیہ اللاد والسلام کو مصر کا بادشاہ تسلیم کری اور پھر ان بھائیوں کو زندت اور رسوائی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگنی پڑی حضرت یوسف علی علیہ سلاد وسلام نے ان کو معاف کر دیا اور پھر کہ جاؤ اب والد صاحب کو والدہ کو لے کر یہیں یہ آ جاؤ تم سب بھی آ جاؤ اب وہاں دیہات میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں مصر میں آ کر رہو اور جب یہ پورا خاندان آیا تو سیدنا یوسف علیہ صلاحت علام نے باہر نکل کر اپنے بھائیوں کا ان کے بچوں کا اور اپنے والدین کا شاہانہ استقبال کیا اور ان سے کہا لو مصاح اللہ مین تشریف نائے مصر میں امن و اب کے ساتھ مصر آپ کا ہے آپ کا استقبال کرتا ہے یہ خاندان مصر کا حکمران خاندان بن گیا اور پھر صدیوں اس خاندان نے مصر کا حکومت کی دنیا کی دولت ان کے گھر کی لوڑی بن گئی ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مصر کا قانون بن گیا ان کی آنکھوں کے اشاروں پر تقدیروں کے فیصلے ہونے لگے مصر میں سیدنا نہ علیہ والی اصلاحات کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت یاقوب علیہ اصلاح و کو اس کی فکر ہوئی کہ مصر میں میرے بچوں کا اور ان کے بچوں کا پھر ان کے بچوں کا میری نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا اس لیے کہ یہ حضرات مصر کے حکمران ہونے کے باوجود مصر میں اقلیت میں تھے اور مصر میں مجھے یقین کی اکثریت حضرت یاقوب علیہ سلاد اور کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بچے کھائیں گے کیا اس کا تو اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے پیدا کرتے ہیں اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کی شرط نہیں لگائی اگر اللہ نے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ایمان اور عمل اس طالح کی شرط لگا دی ہوگی جی تو کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہ ملتا دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے ایک پر کے برابر ملیں گے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور کسی نافرمان کو ایک بھوک پانی پینے کے لیے نہ دیتے کھانے پینے کا تو اللہ تعالیٰ ایسا غیر معمولی انتظام کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کلی میں جا یہ بات بیان کر رہا تھا آج آپ کو بھی سنا تھا یہ جو ہم زمین پر رہتے ہیں نا ہمارے اوپر فضا کا ایک خاص درجے کا دباؤ ہوتا ہے اسی دباؤ کے نتیجے میں ہمارے پیر زمین سے لگے رہتے ہیں ہماری عمارتیں زمین سے چپکی رہتی اگر وہ دباؤ ختم ہو جائے تو پورے پورے پہاڑ روئی کے گانوں کی طرح فضا میں اڑنے لگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی یوم یکون الناس کالفراش کل انسان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوں گے وہ تکون الجیبان ہو اور پہاڑ بالکل ہلکی دھنکی ہوئی اون کی طرح جانوروں کے بالوں کو جب دھنک دیا جاتا ہے تو وہ اور ہلکے ہو جاتے ہیں معمولی سی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں جیسے ہمارے یہاں روئی کے گالے معمولی سی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اس طرح پہاڑ اڑیں گے یہ جو فضا کا دباؤ ہے پانی کے اندر گہرائی میں یہ دباؤ اور بڑھتا جاتا ہے جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں اتنا زیادہ دباؤ بڑھتا جاتا ہے یہ دباؤ اگر ہمارے اوپر ابھی جتنا ہے اس سے اگر کئی سو گنا ہو جائے تو ہمارا بدن پھٹ جائیں ہمارا جسم باقی نہ رہے ہمارے مکانات پھٹ جائیں ہماری چھتیں دب جائیں پہاڑوں پر اگر جتنا دباؤ ہے اس سے کئی سو گنا زیادہ ہو جائے تو یہ پہاڑ زمین کے اندر دھس جائیں یہ زمین کے اوپر نظر نہ ہے دنیا کے جو گہرے سمندر ہیں ان کی آخری گہرائی گیارہ کلومیٹر ہے زمین سے گیارہ کلومیٹر اندر گئے گیارہ ہزار میٹر ماہرین کہتے ہیں کہ اس گیارہ کلومیٹر کی گہرائی میں جو دباؤ ہوتا ہے ہم ہم ہمارے اوپر جو دباؤ ہے اس سے وہ دس ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے اگر وہاں ہم چلے جائیں تو ہمارا ریزا ریزا الگ ہو جائے جسم کا ایک ایک ریچا بکھر جائے انسانوں کی جو عام سی پانی کے اندر چلنے والی سواریاں ہوتی ہیں وہ وہاں اگر جائیں تو پھٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور عام طور سے یہ خیال تھا کہ وہاں زندگی ممکن نہیں اتنے دباؤ کے ساتھ زندگی ممکن نہیں وہاں کوئی زندہ مخلوق نہیں ہو سکتی لیکن حیرت کی بات ہے جب اللہ نے اپنے دیے ہوئے علم سے انسان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اس نے ایسی سواریاں بنائی جو ان دباؤ کو برداشت کر سکے اور ایسے کیمرے بنائے جو وہاں جا کر بھی تصویریں لے سکے اور گیارہ کلومیٹر کی گہرائی میں اندر جا کر جب تصویریں لے گئیں تو وہاں معلوم ہوا وہاں بھی زندہ مخلوق ہو ہے اور وہاں زندگی کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب اللہ سبل نے پیدا کی ان کو ایسے جسم دیے ہیں جو دباؤ کو برداشت کر سکیں وہاں ایسی غذائیں پیدا کی ہیں جو اس دباؤ کے باوجود اگ سکیں بڑھ سکیں پھیل سکیں پھول سکیں اور ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے پانی کے اندر اگر ایک کلومیٹر کی گہرائی میں چلے جائے تو روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے کوئی ہاتھ نکالے تو ہاتھ نہ نظر آئے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ ہاتھ کو دیکھ نہ سکے جس کو قرآن نے کہا گولو گا تم بہ یہ تاریکیاں ہیں جو سہ بتیں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک تاریکیاں ہوتی ہیں یہ تہ بت تاریکیاں اس لیے کہی گئی ہیں کہ اصل میں روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہوا ہے جیسے جیسے پانی کے اندر انسان گہرائی میں جاتا ہے جیسے جیسے روشنی اندر جاتی ہے ایک ایک رنگ ایک ایک رنگ ختم ہوتا جاتا ہے اور ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد یہ ساتوں رنگ ختم ہو جاتے ہیں تو گویا تاریخی کی سات چھتیں بن جاتی ہیں جب ایک ہزار میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد مکمل روشنی ختم ہو جاتی ہے تو گیارہ ہزار میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا اوپر کی روشنی تو وہاں پہنچ نہیں سکتی سورج کی کوئی کرن وہاں پہنچ نہیں سکتی وہاں جو مخلوق ہے اس کو بھی تو روشنی چاہیے نا وہاں جو جانور ہیں ان کو بھی تو روشنی چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اور جن کو جن کا انہیں شکار کرنا ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے ان کو روشنی کی ضرورت ہے وہاں اندر کی جو تصویریں لی گئی تو یہ حیرت انگیز ان کے ساتھ ہوا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی مچھلیاں پیدا کی ہیں جن کے جسم کے اندر سے روشنی پورتی ہے وہاں ایسے جانور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اپنے قسم کے اندر سے جیسے جنگل میں جگڑوں کے اندر سے روشنی نکلتی ہے ایسے بڑے بڑے جانور اللہ نے بنائے ان کے اندر سے روشنی نکلتی ہے گویا وہ چلتے پھرتے جنریٹر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہاں بھی مکمل اندھیرا نہیں ہوتا نیچے وہاں روشنی ہوتی ہے ہم فضول پریشان رہتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمارے بچے کھائیں گے کیا فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیسے محبوب رہے گا اللہ کو کھلانا نہ ہوتا تو اللہ پیدا نہ کرتے عام طور سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا فکر کرنے کی یہ بات ہے ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ہمیں فکر ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اللہ ہمیں یہ فکر دے ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا پچھلی صدی میں جب پچھلی صدی تقریباً آدھی کے کڑی ہوئی تھی انیس سو پچاس کے قریب پہنچ رہا تھا زمانہ تو ماہرین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو انیس سو ساٹھ کا وقت آتے آتے اکثر لوگ بھوکے رہیں گے اور انیس سو پینسٹھ اڑسٹھ تک تو شاید غذا کی خاطر لوٹ مار شروع ہو جائے گی اور انیس سو ستر اور پچہتر کے آتے آتے لوگ اپنے بچوں کو مار مار کے کھانے لگے گے یہ کہا تھا ماہرین اور اسی لیے پوری دنیا میں ایک ہوا چلی تھی آبادی کو کنٹرول کرو آبادی کو کنٹرول کرو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی اسی کا نشا سوار ہو گیا تھا ایسی زبردست تحریک چلی تھی فیملی پلاننگ اور یوں سمجھا جاتا تھا کہ بس غذا کے وسائل بہت محدود ہیں کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے اگر آبادی بڑھے گی تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا اور لوگ اپنے بچوں کو مار مار کر کھانا شروع کر دیں گے لوگ انسانوں کی لاشیں کھانا شروع کر دیں گے راہول اللہ کیا ہوا انیس سو ساٹھ بھی گزر گیا ستر بھی گزر گیا اسی بھی گزر گیا نبے بھی گزر گیا دو ہزار بھی آ گیا دو ہزار دس بھی آ گیا دو ہزار سولہ آ گیا اور جس زمانے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آبادی قابو میں نہیں آئی اگر آبادی بڑھ گئی تو لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا اس زمانے میں اللہ لوگوں کو جیسا کھلاتے تھے دو ہزار سولہ میں اللہ انسانوں کو اس سے بہتر کھلا رہے اور اس سے زیادہ کھلا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو اس زمانے میں اللہ نے جتنی جزا پیدا کی تھی وہ نظر آ رہی تھی اللہ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ گھر میں کھانا چاہے جتنا ہو بلّہ چاہے جتنا رکھا ہو پکایا کتنا جاتا ہے جتنے افراد ہیں اتنا پکایا جاتا ہے نا ایسا تو نہیں کہ گھر میں پانچ آدمی پچاس آدمیوں کا کھانا پکایا جائے پانچ ہے تو پانچ کا کھانا پکایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان بن ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٌ لیکن ہم اتنا ہی اتارتے ہیں جتنا ہم نے متعین کیا ہوا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم اتارتے ہیں جب اس دنیا میں صرف دو انسان تھے ایک حضرت آدم ایک حضرت تو اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی غذا اتارتے تھے جب ہو گئے اللہ دو کی غذا اتارنے لگے جب ہو گئے اللہ دو کی جزا لگے جب دو لاکھ ہو گئے اللہ دو لاکھ کی کتاب پیدا کرنے لگے اور جب دو کروڑ ہو گئے اللہ دو کروڑ کی کتاب پیدا کرنے لگے آج دنیا میں جتنی آبادی ہے اس سے دس گنا آبادی ہو جائے اللہ کے سدانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں فضول اندیشے تو بہت ہوتے ہیں جو کام ہمارے اختیار کا نہیں ہے اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے لیکن جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہمارے اختیار کا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی روزی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ہاتھ پیر ہلانے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاستاف بنایا ہے اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں ورنہ اگر پڑھے لکھے بغیر روزی نہ ملتی تو سارے جانوروں کو مر جانا چاہیے اس لیے کہ جانوروں کے لیے نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی یونیورسٹی ہے وہ تو بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اگر تجارت کے بغیر روزی نہ ملتی تو جانوروں کو ختم ہو جانا چاہیے وہ تو کاروبار نہیں کرتے روزی کے جتنے وسائل نظر آتے ہیں جتنے ذرائع نظر آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے ورنہ آخر انسان آخر جانوروں کو اللہ کھلاتے ہیں نا پرندوں کو کھلاتے ہیں مچھلیوں کو کھلاتے ہیں درندوں کو کھلاتے ہیں جانوروں کو کھلاتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو ایک کھجور کے درخت پر جا کر بیٹھتا ہے ایک کھجور توڑتا ہے اور اڑ کر جاتا ہے تھوڑی دور پر ایک سوکھا ہوا درخت ہے سوکھی ہوئی ٹینس وہاں جا کر اس کھجور کو کہیں ڈال دیتا ہے پرندہ پھر آتا ہے پھر دوسری کھجور لے کر جاتا ہے پھر اس کو ڈال دیتا ہے انہیں یہ فکر ہوئی جا کر کے دیکھیں یہ کہاں اسٹاک کر رہا ہے اور یہ سوکھا ہوا درخت ہے وہاں سے پھل گر تو نہیں جاتے وہ فکر ہوئی ان کو انہوں نے چڑھ کر جا کر دیکھا تو اس درخت کے اوپر ایک اندھا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا تھا یہ پرندہ کھجورے لا لا کر کے اس سانپ کے منہ میں ڈال تھا اور بخا تھا اللہ روزی ایسے پہنچاتے سب کو اللہ تعالی روزی دے ہاں دنیا کو اللہ نے دارالاضباب بنایا اس لیے اللہ نے حکم دیا جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو اپنے بچوں کو ہنر بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو کاروبار بھی سکھاؤ ان کو محنت کا عادی بناؤ ان کو سست اور کاہل مت بناؤ ان کو اپاہی من بناؤ لیکن یہ تعلیم دی کہ سب سے پہلے ان کے دین و ایمان کی فکر کرو اس لیے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں مومن ہو یا کافر ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو انسان ہو یا جانور ہو لیکن اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو طلب کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسے ایمان دیتے ہیں جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ اسے ایمان نہیں دیتے ایمان سے محروم کر دیتے حتہ کی اگر طلب نہ ہو تو پیغمبر کی اولاد کو بھی اللہ ایمان نہیں دیتے پیغمبر کے ذریعے جن کی تعلیم ہوئی اللہ ان کو بھی محروم کر دیتے ہیں دیکھو حضرت حضرت نع علیہ صلاح السلام کا بیٹا اس کے اندر طلب نہیں تھی اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا حضرت لط علیہ سلاط والسلام کی بیوی اس کے اندر طلب نہیں تھی اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا حضرت یاقوب علیہ سلاط وسلام کے بچے تعلیم یافتہ تھے باپ نے ان کو دین کا علم دیا تھا لیکن باپ پر اعتماد نہیں تھا طلب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا لیکن وقتی طور پر محرومی ہوئی پھر جب ندامت پیدا ہو گئی زندگی پیدا ہو گئی اللہ نے پھر ان کو نواز دیا پھر معاف کر دیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام وسلام کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ سوال نہیں کیا کہ بچوں یہ بتلاؤ میرے بات تم کیا کھاؤ گے کیا کرو گے کیسے تمہاری حکومت مضبوط ہوگی کیسے تم زیادہ دنوں تک اس ملک پر حکومت کرو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کے سوال کیا تھا ماں تاب دون امن بچوں یہ بتلاؤ کہ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ سلاد وسلام کا نام اس لیے لیا کہ حضرت یاقوب علیہ سلاد وسلام اپنے بچوں کو جس ماحول میں چھوڑ کر جا رہے تھے اس ماحول میں شرک کا غلبہ تھا اور حضرت یاقوب علیہ سلاط والسلام کی اولاد اقلیت میں تھی بالکل وہی حال ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ہے ہم ہندوستان والوں نے بھی اس ملک پر اسی طرح صدیوں حکومت کی ہے جس طرح مصر پر حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد نے صدیوں حکومت کی تھی اور ہم ہندوستانی مسلمان بھی یہاں اقلیت میں ہیں یہاں شرک کا غلبہ ہے ہر طرف شرک ہے اور ہر طرف سے شرک کی دعوتیں دی جا رہی ہیں ہر طرف سے شرکیاں حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے شرک کی الغار ہو رہی ہے بھائی اگر آپ حضرات کو کسی اور طرف متوجہ رہنا ہے تو میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہوں آپ دیکھ لیں جس کو جس کو دیکھنا ہوں. جب آپ فارغ ہو جائیں تو مجھے بتلا دیں تو پھر میں آپ سے کچھ بات کروں گا ماشاءاللہ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے آپ سے کوئی گفتگو کی جا رہی ہے تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں کام کی ہوگی بات انشاءاللہ جو مہمان تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ آپ ان سے ان کو دیکھیں گے بھی ان کی باتیں بھی سنیں گے لیکن ابھی جو بات کی جا رہی ہے پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنے دیکھیں یہی غلطی ہوئی تھی حضرت آپ کی اولاد سے ہاں انہوں نے دین کی ناقدری کی تھی علم کی ناقدری کی تھی اللہ ناقدری سے ہماری عبادت ہوں تو سید نہ یہ آپ کو ہماری اصلاحات کی اولاد مصر میں اقلیت میں تھی بات کو محسوس کریں غور سے سنیں حضرت یعقوب علیہ السلاط والسلام کی اولاد مصر میں اکلیت میں تھی ماحول میں شرک کا غلبہ تھا اس لیے حضرت یاقوص والسلام کو اس کی فکر ہوئی کہ کہیں ہمارے بچے ماحول سے متاثر نہ ہو جائیں بالکل یہی پوزیشن ہندوستان کے مسلمانوں ہماری تمہاری ہے ماحول میں کفر اور شرک کا غلبہ ہے ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں ہر طرف سے شرک کی الگار ہے ہر طرف سے شرک کی دعوت دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو شرکیاں بول سکھائے جا رہے ہیں شرکیاں ترانے سکھائے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں ہم سہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں وہ فکر پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی ہر باپ اس دنیا سے اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ اطمینان کر کے جائے کہ میرے بعد میری اولاد ایمان پر قائم رہے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا ام کنتم شہادا اذ حضر اور الموت تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلاط والسلام کے انتقال کا وقت آیا افقال علی بنی ہی ماتا بدونا جب انہوں نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا تھا کہ بچوں یہ بتلاؤ کہ تم لوگ میرے پاس کس عبادت کرو گے اور بچوں نے زبان کہا تھا نابول اب با آپ مطمئن رہیں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی خدا ہے آپ کے باپ دادا کا بھی خدا ہے جو ہمارے دادا حضرت صحاب کا بھی خدا ہے جو ہمارے تایہ حضرت اسماعیل کا بھی خدا ہے اور جو ہمارے جو ہمارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا بھی خدا ہے جو آپ کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلاط والسلام کا خدا ہے اور وہ اکیلا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح حضرت آقو علیہ الصلاۃ والسلام کو اطمینان ہوا اور حضرت آقو علیہ السلاطلام اس اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے نخصد ہوئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے یہاں صرف تمناؤں سے کام نہیں چلتا یہاں صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا یہاں صرف ارادوں سے کام نہیں چلتا یہاں ارادوں کے بعد اس کی تکمیل کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں ایک نوجوان آئے ایک بزرگ کے پاس انہوں نے آ کر عرض کیا حضرت دعا فرما دیجیے اللہ مجھے بیٹا دے دے یہ بزرگ بڑے مستجاب و دعوات تھے انہوں نے کہا اچھا بیٹے میں تمہارے لیے دعا کروں گا رات میں انہوں نے تحجد میں دعا مانگی اللہ بنا بچے نے مجھ سے دعا کی درخواست کی اللہ اس کو ایک بیٹا آتا فرما کے نیک ہو سالے ہو خوبصورت ہو تندرست ہو چھ مہینے کے بعد صاحبزادے آئے انہوں نے پھر آ کر عرض کی حضرت میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی میرا بہت دل چاہتا ہے میرا ایک بیٹا ہو میں اس کا باپ بنوں میں اسے گود میں لے کر پھروں میں اسے کھیلاؤں کبھی اپنے کندھے پر بیٹھا ہوں کبھی انگلی پکڑ کر چلا ہوں حضرت دعا کر حضرت نے فرمایا اچھا میں دعا کروں گا تمہارے لیے میں نے پہلے بھی دعا کی پھر دعا کی ایک سال کے بعد یہ صاحبزادے تشریف لائے تو حضرت تو خیال ہوا کہ اب تو انشاءاللہ بیٹا ہو گیا ہوگا کیا ہوا بھائی حضرت اب تک تو کچھ نہیں ہوا دعا فرما دیجیے اللہ مجھے باپ بنا دی. کو اچانک ہی خیال آیا انہوں نے کہا بھائی تم نے شادی کب کی تھی حضرت عرمی تو کی نہیں کرنے کا ارادہ ہے ان انہوں نے کہا اس کو کان پکڑ کر میری مجلس سے باہر نکالو بدتمیز اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو دارالزباب بنایا ہر باپ کی تمنا ہے نا کہ ہمارا بیٹا ایمان پر قائم رہے ہے نا کیسے قائم رہے گا ہر باپ کی یہ تمنا ہے ہر ماں کی یہ تمنا ہے کہ ہماری بچی ایمان پر قائم رہے کیا صرف یہ تمنا کافی ہو جائے کہ کیسے قائم رہیں گے دنیا کو اللہ نے دارالسباف بنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمنا آتا فرما دی ہے نا یہ تمنا تو پھر یہ یاد رکھو ہر باپ کی ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر ہر بچے کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے ایسا نہیں کہ گھر کا ایک بچہ مدرسہ چلا جائے صرف ایک کو مسلمان نہیں بنانا سب کو مسلمان بنانا ہے. اگر خدا نا خاصتا پولو کی وبا عام ہو جائے اور ڈاکٹر آ کر کے کہیں ہم ایک ایسی دوا دے دیتے ہیں آپ کے پانچ بچے ہیں نا ایک بچہ تندرست ہوگا صحت مند ہوگا باقی سب بیمار ہو جائیں گے تو کوئی تیار ہوگا اس کے لیے ہم کہیں گے نہیں ہمیں ہر بچہ صحت مند چاہیے ہمیں ہر بچہ تندرست چاہیے اچھا تمہارا ایک بچہ کمانے کے قابل ہوگا باقی سب واقع کریں گے ہر ایک کہے گا نہیں ہمیں ہر بچہ ایسا چاہیے جو کما سکے جو اچھا کھا سکے اچھا تمہارے صرف ایک بچے کی شادی ہوگی باقی کسی کی شادی نہیں ہوگی کوئی ماں باپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہم اپنے ہر بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اچھا تمہارے صرف ایک بچے کی اولاد ہوگی باقی کسی کی نہیں ہوگی کوئی ماں باپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں جس طرح دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں اپنے ہر بچے کے لیے چاہیے ہمیں اپنے ہر بچے کی آخرت بھی اچھی چاہیے ہمیں اپنے ہر بچے اور ہر بچے کے لیے جنت بھی چاہیے ہمیں اپنے ہر بچے اور ہر بچے کے لیے اللہ کی رضا بھی چاہیے اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے ہر بچے اور ہر بچی کو لازمی طور پر دینی تعلیم دلانا ہے انشاءاللہ دیکھو ہر ایک کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھو ہر ایک کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے گھر کا ایک فرد حافظ بنے انشاءاللہ کافی ہوگا ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں ہے لیکن ہر ایک کا مومن بننا ضروری ہے ہر ایک کا متقی بننا ضروری ہے ہر ایک کا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی روشنی میں وہ اللہ کی رضا والی زندگی گزار سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فرید تنالا کل مسلم ہر ایمان والے کے لیے مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بچی ہو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس علم کی روشنی میں وہ اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے تو اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ گھر کے بعض افراد کو حافظ بھی بنائیں گے اور اگر سارے علوم کے ساتھ ساتھ ہر بچہ حافظ بھی ہو جائے کیا کہنے اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ ہر بچی کو آپ کو اسکول میں پڑھانا ہے اسکول میں پڑھائیں حفاظت کے ساتھ پردے کے ساتھ عزت کی حفاظت کے ساتھ اگر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلا سکتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا علماء نے اس سے کبھی نہیں روکا علماء اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں لیکن عزت کی حفاظت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ اس بچی کو کل ماں بننا ہے انشاءاللہ اور ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے اللہ اس کو ایمان والی ماں بنائے اس لیے ہر بچی کو دین کی ضروری تعلیم دلانا ضروری ہے یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہر ماں باپ سے اللہ کے یہاں اس کا حساب لیا جائے گا اگر ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے بچے جہنم میں نہ جائیں اور یاد رکھو میرے دوستو اگر ہم نے اس میں کوتای کی تو بچے جہنم میں اکیلے نہیں جائیں گے ہمیں لے کر جائیں گے اگر ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتا ہی کی اور ہماری کوتای کی وجہ سے ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزاری تو وہ بچے اور وہ بچیاں اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کے جائیں گے حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اکیلے نہیں جائے گی وہ کہے گی اللہ میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا میں اکیلے نہیں جاؤں گی باپ کو لے کر جاؤں گی اللہ کہیں گے اس کے باپ کو بھی ساتھ میں بھیجو پھر وہ کہے گی اللہ میں بڑی ہوئی میرے بھائی نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا تھا میں بھائی کو بھی لے کر جاؤں گی اللہ کہیں گے بھائی کو بھی ساتھ میں بھیجو وہ پھر کہے گی اللہ میرے شوہر نے بھی مجھے گناہوں سے نہیں روکا تھا میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی اللہ کہیں گے شوہر کو بھی ساتھ میں بھیجو پھر وہ کہے گی اللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا وہ مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا اس نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا تھا اللہ میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے جاؤں گی اللہ فرمائیں گے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں بھیجو ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو لے کر جائیں گی اللہ ہماری بھی گناہ جہنم سے حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی بھی جہنم سے حفاظت فرمائے ہماری بچیوں کی بھی جہنم سے حفاظت فرمائے میرے دوستو جس روزی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے اور ارشاد فرمایا وما مندا اللہ اللہ ہی رس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کس کس طرح اللہ تعالی روزی دیتے ہیں سمندر کے اندر ایک ویل مچھلی ایک دن میں جتنا کھاتی ہے ابھی ہمارے مولانا بار بار ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان کا تذکرہ کر رہے تھے نا یہ سارا مجمع مل کر اتنا کھانا نہیں کھا سکتا جتنی ایک ویل مچھلی ایک دن میں کھاتی ہے اللہ اسے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے اور ایسی غذا کھلاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی اتنے باریک کیڑے ہوتے ہیں وہ اتنے باریک جراثیم ہوتے ہیں ویل مچھلی کو اللہ تعالی نے پیدا کیا سمندر کی صفائی کے لیے وہ اتنے باریک جراثیم ہوتے ہیں جو آنکھوں سے آسانی سے نظر بھی نہیں آتے اللہ نے اس کا منہ ایسا بنایا ہے کہ وہ منہ کے اندر ایسا پانی کھینچتی ہے جیسے پانی کا فوارہ اندر جا رہا اور اندر جالیاں لگی ہوئی ہیں وہ سارے جراثیم ان جالیوں کے اندر پھنس جاتے ہیں وہ اس کی غذا بنتے ہیں اور پانی صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے اور تنوں کے حساب سے اللہ تعالی روز آنا اس کو کھلاتے ہیں. ہم ڈھائی سو گرام کھانے کے لیے پریشان رہتے اللہ تعالیٰ ٹنوں کے حساب سے اس کو روزانہ آنا کھیلاتے اور ایسی کتنی ویل مچھلیاں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں پانی کے اندر کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں جہاں دس ہزار گنا زیادہ دباؤ ہے وہاں کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں جنگل کے درندوں کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں جس روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کی ہم کو جندا فکر رہتی ہے اور جو ایمان اللہ نے ہمارے سے پوری کیا ہے اس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر بھی تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے ان حمال صالح کی تمہیں حفاظت کرنی ہے ہم اس کا تم سے حساب لیں گے اللہ ہمیں اس کی بھی فکر نصیب پر میں نے خاص طور سے سیدنا یاقوب علیہ السلاد والسلام کے حوالے سے یہ آیت گریمہ اس لیے پڑھی کہ حضرت یاقوب علیہ صلاحت والسلام نے جس پوزیشن میں اپنے بچوں کے لیے دین و ایمان کی فکری کی تھی ہم ہندوستانی مسلمان بالکل اسی پوزیشن میں اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی پوزیشن میں ہیں اس لیے کہ اب ملک الگ الگ کہاں رہ گئے ہیں اب تو سرحدیں بھی تقریباً ختم ہو گئی انٹرنیٹ نے آ کر کے دنیا کی مصنوعی سرادوں کو ختم کر دیا ہے دنیا ایک بستی جیسی بن گئی ہے دنیا ایک گاؤں جیسی بن گئی ہے جس میں شرک کا غلبہ ہے جس میں اللہ کی نام فرمانی کا غلبہ ہے اور ہر طرف سے شرک کی الغار ہے بس جس کے ایمان کو اللہ بچائیں گے اس کا ایمان بچ سکے گا اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکراتا پر بنے اس لیے میرے دوستوں ان مدارس کو ان مکاطب کو اللہ کی نعمت سمجھیں دیکھو جب کسی نعمت کی ناکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آج اگر کسی بھی مسلمان سے پوچھیں قرآن پاک کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح کتاب کون سی ہے تو مجمع میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہوگی جو اس کتاب کا نام لے لیں گے معلوم ہے اگر میں نام نہ بتاؤں آپ کو آپ سے پوچھوں آپ میں سے کوئی نام بتائے گا قرآن کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح کتاب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ دوسری کتابیں صحیح نہیں ہیں یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو حضور کے اقوال ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ اس میں صحت کا اہتمام کیا گیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی حدیث کی کتاب صحیح البخاری ہے نا اس کتاب کو جمع کرنے والے امام بخاری کو بخاری کیوں کہا جاتا ہے وہ جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے اس علاقے کا نام ہے بخارا ایک زمانہ تھا کہ وہاں کا چپا چپا ہر وقت قال اللہ قال رسول کی آواز سے گونجتا تھا یہ وہ علاقہ ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے امام مسلم پیدا ہوا امام ترمیدی پیدا ہوئے امام ابن ماجہ پیدا ہوئے صاحب ہدایہ پیدا ہوئے اور ہزارہ ہزار ام ہزار کرام پیدا ہوئے جہاں کے بچے حافظ حدیث ہوتے تھے جہاں کی بچیاں حافظ حدیث ہوتی تھیں حافظ قرآن تو اتنے ہوتے تھے کہ ان کی گنتی ناممکن تھی بہت بڑی تعداد میں حافظ حدیث ہوتے تھے جہاں کے بچوں بچوں کی زبان میں تھکا کے مسائل ہوتے تھے لیکن میرے دوستو جب وہاں دین کی ناقدری ہوئی علم کی ناقدری ہوئی تو ایک زمانہ ایسا آیا ستر سال تک وہاں اللہ کا نام لینا جرم بڑھ گیا مدارس پر تالے لگا دیے گئے تین نسلیں ایسی گزری ہیں جو اپنی آنکھوں سے قرآن نہیں دیکھ سکی تین نسل میرے شیخ حضرت ضلفقار صاحب نے بیان فرمایا ہے جو اس علاقے کا سفر پر مارے تھے ایک بوڑھی عورت کی نظر پڑ گئی اس نے حضرت کو روکا روکیے آپ مسلمان ہیں ہاں میں مسلمان ہوں آپ کے پاس قرآن ہے ہاں میرے پاس قرآن ہے بوڑھی عورت کیا آپ وہ قرآن مجھے دکھا سکتی حضرت نے فرمایا میں نے اپنا بیگ کھولا اور وہ چھوٹے سائز کا قرآن کا نسخہ جو سفر میں ساتھ رہتا ہے وہ نکالا اس کو دیا, اس نے لیا اور اچانک لے کر کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کا بوسہ دیا اور اس کو سر پہ رکھا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا کبھی کھولتی کبھی دیکھتی کبھی سر پر رکھتی حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا اس سے پوچھو یا ایسا کیوں کر رہی ہے تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا میں بوڑھی ہو گئی آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قرآن دیکھا ہے میری آنکھیں طرف رہی تھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے قرآن دیکھنے کو مل جائے یہ اس علاقے کا تذکیرہ ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے تھے جہاں امام مسلم پیدا ہوئے تھے جہاں ہر وقت قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بونتی تھیں جہاں قدم قدم پر مساجد تھی جہاں قدم قدم پر مدارس تھے جہاں گھر گھر مدارس تھے جہاں مرد بھی عالم ہوتے تھے جہاں عورتیں بھی عالمہ ہوتی تھیں لیکن میرے دوستوں ناقدری کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے اللہ ناقدری قدری سے ہماری حفاظت فرمائے یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے یہ علماء چل چل کر آتے ہیں یہ گاؤں گاؤں میں بستیوں میں آ آ کر کے مدارس قائم کرتے ہیں قائم کرتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے میرے دوستو قدر کر لو اللہ کی اس سہمت کی میری عادت نہیں ہے کہ میں چندے کی اپیل کروں اور بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کی فکر کرتے ہیں میں تقلّ ہے یا جال ذخلا صرف جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند راستوں کو کھولتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی حسب ہو جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ عمارت بھی بنے گی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی لیکن ہاں میری ایک عادت ہے میں لوگوں سے یہ وعدے ضرور لیتا ہوں کہ اب بتلاؤ اس کے آگے عمل کا کس کا کس کا ارادہ ہے کون کون اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے میں بھیجے گا انشاءاللہ اور صرف اپنے بچوں جہاں بھی آپ ہیں جہاں نیت کریں کوئی ضروری نہیں اسی مدرسے میں بھیجیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بھیجیں گے اور دوسروں کی بھی فکر کریں گے ملاقاتیں کریں گے جا کر لوگوں کا ذہن بنائیں گے صرف ایک جلسے پر اکتفا نہیں کریں گے صرف ایک بیان پر اکتفا نہیں کریں گے میرے دوستو یہ ہماری پوری نسلوں کے باقی رہنے کا سوال ہے یہ ہماری آئندہ نسلوں کے دین و ایمان کا سوال ہے ورنہ خطرہ ہے اس کا کہ جس طرح مصر میں بنی اسرائیل کے اندر شرک آ گیا تھا اور جس طرح فلسطین میں بنی اسرائیل کے اندر شرک آ گیا تھا اور انہوں نے کلب خلاب کھلا بت پرستی شروع کر دی تھی اس کا خطرہ ہے کہ کہیں خدا نا ہماری آگے والی نسلیں مرتبہ ہو جائیں اس کا پلان بنایا جا رہا ہے اس کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اللہ ہم کو اللہ ہم کو وہ دن نہ دکھائے جو بخارا والوں کو دیکھنا پڑا جو سمرکن والوں کو دیکھنا پڑا جو آدر بائی جان والوں کو دیکھنا پڑا اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ان مدارس اور مکاط کی قدر کرنے کی توفیق پیخا بھرمائے اس لیے میرے دوستوں یہ طے کرو ہمیں انشاءاللہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ایک ایک بچے کو ایک ایک بچی کو ان دینی تعلیم دلانا ہے اور جس طرح ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں دنیا دار دارالضباب ہے جس طرح ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے گھر کی ضرورتوں کی فکر کرتے ہیں ان مدرسوں کو اور مدرسے چلانے والوں کو ہم اپنا محسن سمجھیں گے اور انشاءاللہ اتنی ہی فکر ہم ان مدارس کی اور مدارس کے خادیموں کی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ایک بات اور سمجھ لو اللہ بہت دینیاز نیاز ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے ہاں ہمارے مٹ جانے سے اللہ کا دین نہیں مٹے گا ہمارے چھوڑ دینے سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا وہ ان تطول قومن گئی رقم سم ملا یا تم کام نہیں کرو گے اللہ دوسروں کا انتخاب کریں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم نے اللہ کے دین کو براموش کر دیا ہمارا نقصان ہوگا اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں اللہ دیکھو نا اللہ کس سے کام لے رہے ہیں آپ کے اپنے علاقے میں اللہ کس سے کام لے رہے ہیں کن کن خاندانوں سے اللہ اٹھا اٹھا کر کے لا رہے ہیں کن کن افراد کا اللہ تعالی انتخاب کر رہے ہیں اور کام لے رہے ہیں اللہ اور خاندانوں کو قبول فرمائے اور سب کو لائے اللہ تعالی پورے علاقے میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ تعالی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے لیکن اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے ہماری محرومی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہوگی یہ نمونہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں مسلمانوں تم اگر دین کی قدر نہیں کرو گے اللہ کے پاس اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ جس سے چاہیں گے کام لیں گے ہم اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے باقی سب کو قبول فرمائیے سب کو لائیے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیے اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی آپ کو بھی توفیق دے وہ دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمی